انہم كانوا قبل ذلك وہ لوگ بے شک اس سے پہلے دنیا میں عیش پرست تھے ان کا یہ انجام بد اس لیے ہوگا کہ وہ دنیا کی زندگی میں جسمانی لذتوں اور شہوتوں میں ڈوبے ہوئے تھے اور کبر و غرور اور شرک و معاشی ان کا چلن تھا وہ لوگ بڑے بڑے گناہ کرتے تھے اور ان پر نادم ہو کر اللہ کے حضور ان سے تائب نہیں ہوتے تھے حسن، زحاق اور ابن زید وغیرہم نے الحنس العظیم سے شرک مراد لیا ہے یعنی وہ لوگ شرک کا ارتکاب کرتے تھے اور اس سے تائب نہیں ہوتے تھے اور وہ لوگ باسباد الموت کو بعید از اقل سمجھتے تھے کہتے تھے یہ ممکن نہیں کہ جب ہم مر کر مٹی میں گل سڑ جائیں گے اور ہماری صرف ہڈیاں رہ جائیں گی تو ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے جیسا کہ سورت النحل آیت 38 میں آیا ہے لا يبعث اللہ من يموت وہ اللہ کے نام کی بڑی بڑی قسمیں کھاتے تھے کہ جو آدمی مر جائے گا اللہ اسے دوبارہ زندہ نہیں کرے گا اور وہ لوگ اپنے آپ سے زیادہ اپنے ان باپ دادوں کے زندہ کیے جانے کو بعید از عقل سمجھتے تھے جن کو مرے ہوئے ایک زمانہ بیت گیا تھا